سوال ہے کہ مسجد میں دینی تعلیم کے علاوہ انگریزی سائنس ریاضی وغیرہ پڑھانا کیسا ہے دیکھیں اصول یہ ہے جو میں نے پہلے بھی ایک سوال میں عرض کیا کہ لا یہ جزاجوز ال تقیر الوقف عن ہی وقف کو اپنی حیثت سے تبدیل کرنا پھیرنا یہ جائز نہیں ہے مساجد عصری علوم کے لیے نہیں بنی ہے مساجد جو ہوتی ہیں ان میں دینی علوم کے لیے بھی اور اس میں بھی رات کے وقت پڑھانے کے لیے بھی اس کے بھی اوقات کی قید ہے کہ کس وقت تک جو ہے اس کی روشنی کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو مساجد کے اندر انگریزی کی تعلیم دینا سائنس کی تعلیم دینا یہ جائز نہیں ہوگا اس لیے کہ مساجد جو کے وقف ہوتی ہیں اور ان کے وقف کی حیثت اس کے لیے ہوتی نہیں ہے مساجد اس کے لیے نہیں بنی ہوتی کہ یہاں پہ عصری علوم کی تعلیم دی جائے گی دینی علوم کے لیے کوئی بھی علماء نے اسی حد تک لکھی ہیں کہ جب بغیر پیسے دیے یعنی مشاہرے کے بغیر اگر کوئی شخص پڑھاتا ہے تو مسجد میں اس کا پڑھانا شرم جائز ہوگا یہ علماء متقدمین کا موقف ہے علماء متأثرین نے اس مسئلے میں کیونکہ ضمن یہ بات نکل رہی ہے تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ علمائے متأثرین نے اس کا ایک شرعیلا اس نے کہ کلو حیل دن یختال رجل الحرام رجلحرام فہو جائز بل حسن کہ ہر وہ ہیلا جس میں کسی شخص کو حرام سے حلال کی طرف پھیرنا مقصود ہو تو وہ نہ صرف جائز بلکہ اچھا ہے جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک میں ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ کو سو لکڑیوں سے مارنے کی قسم کھائی وہ زر ضرب لگیں گی سو ضرب لکڑیوں سے لگنا آسان بات تو نہیں ہوتی تو انہوں نے یہ ارادہ فرمایا کہ میں اس قسم کو توڑ دوں اور اس کا کفارہ ادا کر دوں بجائے اس کے کہ میں ماروں تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے بخوذ <سؤال> بھییدی کا دیکن بھی ولا تحنس. اپنے ہاتھ میں جھاڑو لیجئے اور وہ مار دیجئے اور اپنی قسم مت توڑیے جھاڑو کے تنکے کیا ہوتے ہیں لکڑی کی جنس سے ہوتے ہیں جنس سے لکڑی اور ایک جھاڑو میں سو تنکے یا اس سے زائد تو ہوتے ہی ہیں تو اب جھاڑو کے جھاڑو جب ایک مرتبہ مار دیا جائے گا تو سو لکڑیاں لگ گئیں تو یہ اس کا ہیلہ ہے کہ ضرر تکلیف بھی نہ ہو اور قسم بھی پوری ہو جائے توڑنے کے بجائے قسم پوری ہو رہی تو یہ حیلہ خود قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی اپنے گھر تشریف آوری پر آپ نے حضور علیہ اللہ کی بارگاہ میں عمدہ کھجوریں مہنگی کھجوریں پیش کی حضور علیہ اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال یہ آپ کے پاس کہاں سے آئیں تو عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس دو کٹورے یا دو تھال یا جو بھی آپ ترجمہ اس کا کر لیجئے ردی یعنی ہلکی کوالٹی کی کھجوریں تھیں وہ میں نے ایک تاجر کو دیں اور اس کے بدلے ایک کٹورا یا ایک تھال اس کے بدلے عمدہ کھجوریں لے لی تو حضور علیہ اللہ نے فرمائیے یہ تو سود ہو گیا اس لیے کہ وہ جو سات چیزیں جس کے اندر تفاضل کمی زیادتی ہو اس میں تو وہ کھجور بھی شامل ہے تو آپ نے تفادل کیا یعنی وزن میں کمی زیادتی کے ساتھ جو تفادل یہ جو چینج کیا یہ تو سود میں آ گیا تو یہ تو آ, جائز نہیں ہوا ہاں اس کا ایک جو میں مفہوم عرض کر رہا ہوں اس کی ایک صورت یہ تھی کہ آپ ایک قیمت متعین کرتے دو تھال یا دو کٹورے جو آپ کے پاس تھے وہ کسی ایک قیمت کے عوض اس کو بیچتے پھر اسی قیمت سے آپ اس سے وہ اچھی والے کھجوریں خرید لیتے ہیں ہائی کوالٹی کی تو اب معاملہ فائنل اینڈ تو یہی ہوتا کنکلوژ اس کا یہی نکلتا کہ وہی دو تھال اس تاجر کے پاس جاتے اور وہی ایک اعلیٰ کوالٹی کی کھجور کا تھال آپ کے پاس آتا مگر یہ ایک روٹ چینج ہو جاتا اور یہ ایک ہیلا ہے اس کا کہ سود سے بچا جا سکتا تھا تو اب اس کا ہیلا یہ چونکہ آج کے زمانے میں جو فارغ البال ہونا اور مدارس میں مدرسین کا پڑھانا اور جگہوں کی کمی ہونا اور مساجد کے اندر کلاسوں کا علوم دینیا کا حفظ و ناظرہ کے مدارس کا قیام ہونا یہ ناگزیر سی صورت ہے کہ یہ ضروری ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا اور بغیر مشاعرے کے مدرسین کا گزارا نہیں ہو سکتا تو لہٰذا اس کے لیے عیلہ یہ کیا گیا کہ مسجد میں حاضری اور تدریس تنخواہ اس کی نہیں دی جاتی بلکہ وہ وقت جو آپ نے دیا اس کی تنخواہ دی جاتی ہے آپ کا وقت آپ نے وقف کر دیا کہ آپ اتنا وقت اتنے بجے سے اتنے بجے تک کا وقت دیں گے اور اس وقت کا مشاعرہ آپ کا اتنا ہے لہٰذا یہ ہیلہ متاثرین علماء نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں بیٹھ کر اگر کوئی مدرس پڑھاتا ہے تو اس کے لیے وقت کا ہیلا کر لیا جائے یہ آسان صورت ہے نہ تو تدریس کا ہیلا ہوگا کیونکہ تعلیم قرآن پر معاوضہ لینا بھی جائز نہیں ہے تو لہٰذا وہ تعلیم قرآن کے پیسے نہیں لے رہا ہوتا علم دین سکھانے کے پیسے نہیں لے رہا ہوتا بلکہ اپنا جو وقت دیا ہوتا ہے اس قیمتی وقت کے بدلے وہ قیمت لے اس کی مشاہرہ لے رہا ہوتا ہے لہٰذا یہ صورت جائز ہوتی ہے تو مساجد کے اندر انگریزی کی تعلیم دینا سائنس کی تعلیم دینا یہ جائز نہیں ہوگا اس لیے کہ مساجد چونکہ وقف ہوتی ہیں اور ان کے وقف کی حیثت